عظب اللہ علیم بن شعیطان الرضیم من, من حنسی ہی وانفی ہی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتقر خالہ کا کم منفس واحدہ واہ خالہ کا منہ ہا ز ود کا مناری جالن کثیر وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَبِي بسم اللہ الرحمن رحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان یاسو اے لوگو اکتا ہو ربا کم اپنے رب سے ڈرو اللہ خالہ کا کم وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا من نقسم واحدات وہ خالہ کا منہا زوجا ہا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی وابست منالی جن کظیرنگ والا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی وا حلہ دیتا سا آلونا اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ول اور رشتوں سے بھی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 صورت نساء اور سورت باقارہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی یعنی ام ممینین سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد مدینے میں یہ سورہ باقارہ اور سورہ نسا نال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 سفارش کریں اللہ رب العال کے کہ وہ حساب کتاب شروع کریں تو ابو البشر تمام تر انسانوں کے باپ ہیں آدم علیہ سرات وسلام اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ خالہ کامن ہا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 اللہ اللہ دی تسا آلونا بھی اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ول <وَالْأَرْحَان> اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالی سے ڈرو <تصفيق> یعنی قطع رحمی نہ کرو تعلقات تو نہ توڑو پیچھے اللہ نے کہا ہے خالہ کا کم نفسم واحدہ تمہیں ایک ہی جام سے پیدا کیا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 تم سچی بات کہو گے یل فرقم جنوبہ یوس لکھ لمالا کم تمہارے اعمال اللہ درست کرے گا یل فرقم تمہارے گنا بھی تمہیں معاف کر دے گا سولہ فوزن عظیمہ اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ واضح طور پر کامیابی بڑی عظیم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے یہ تین آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ آت الام ام والا ہوں اور تم یتیموں کو ان کے مال دو وا تبدر الحبی اور تم ناپاک کو پاک کے بدلے نہ بدلو والا تقلو ام والا کم اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ انا ہو کانا بن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 فن کی ہو تو نکاح کرو ماتھا والا کمنس جو عورتیں تم کو اچھی لگیں مسنا دو دو وسلا اور تین تین و روا اور چار چار فعیل صرف تم اللہ تحدی پھر اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فواح داتن تو ایک ہی سے نکاح کر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 اور عورتوں سے نکاح کر لیتی ہیں وس دو دو و اللہ اور تین تین اور وا اور چار اللہ نے گنتی شروع کی ہے دو سے نکاح کی دو دو شادیاں تین تین چار چار ہو انف تم اللہ تعلی اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے پھر خواہ ہے جاتا پھر ایک پہ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 سلاسا سلاسا کا معنی ہے تین تین تین اور تین چھ چھ اور چار کتنے ہو گئے دس و روبا اور چار چار چار اور چار آٹھ دس اور آٹھ اٹھارہ وہ کہتے ہیں اٹھارہ نکاح کر جائے مسنا و سلاسا و روبا دو دو اور تین تین